صلات و السلام نبی اللہ وعلی آلک نور سرکار مدینہ فرار کلب سینہ صاحب محٹک پتینہ باعث نزول سکینہ فیضینا فرار فیض کلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے باقرینہ ہے جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑے اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو علیہ علیہ علی محمد مانگوار علی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم مدنی چینل کا سلسلہ قبول اسلام کے واقعات اس میں پنجاب کے شہر ڈسکا کے آشکان رسول کے ساتھ یہاں اجتماع ذکر و ناچ میں جمع ہے گزشتہ سلسلے میں ہم نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبولیت کے واقعات کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی وہ لوگ جو تھر تھر کانپ رہے تھے فتح مکہ کے دن پیار آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وہ التجا بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور ہمارے کریم آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال گزر فرماتے ہوئے ان سے ارشاد فرما دیا تھا کہ آج تم پر کوئی موافذہ نہیں جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے جاؤ چلے جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو اب میٹھے میٹھے بھائی اور بدنی چینل کی ناصری یہ خوشخبری ان بد زبان لوگوں کو سنائی جا رہی ہے جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کذاب مجنون اور ساحر کہا جن سنگ دلوں میں جن سنگ دلوں نے شعب ابی طالب میں تین سال تک آپ کو محسور رکھا جنہوں نے مہاجرین حبشہ کو وہاں سے مکہ لانے کی کوشش کی تھی تاکہ ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھ سکے وہ لوگ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم کو جبرن مکہ سے جلا وطن کیا تھا اور ان کے پیش نظر سرکار مدینہ صلی اللہ و تعلیہ علیہ وسلم کو قتل کرنا تھا جن سباکوں نے حضرت سید عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر کئی صحابۂ کرام کو بدر احد وغیرہ میں شہید کیا تھا جنہوں نے مدینہ تو مرورہ پر دس ہزار کے لشکر دردار پہ حملہ کیا تھا تاکہ وہ دین سفا حسی سے مٹا دے بولو ان کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے تو انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا پھر اپنی من مانی شرائط پر سلو کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ مددہ سنایا جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل فتح حاصل ہو چکی تھی اور مکہ کی فضاؤں میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا اس وقت یہ پیغام سنایا جا رہا ہے جب اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے اور آپ مکہ تو مکرمہ میں پاتحانہ شان سے داخل ہو چکے ہیں لیکن پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور وہاں خطبہ ارشاد فرمایا یا آپ نے فرمایا گروہ قریش اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی رعونت اور اپنے آبا کے ساتھ تفاکر دور کر دیا ہے سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اے لوگوں ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور بنا دیا ہے تمہیں مختلف قومیں اور خاندان تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو تم میں سب سے زیادہ معذرت اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تمہیں سب سے زیادہ متقی ہے بے شک اللہ تعالی علیم اور خبیر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب اس عام معافی کے دوران بھی چند اپراد ایسے تھے کہ جن کے جرائم ایسے تھے کہ ان کے لیے حکم قطر کا تھا ان میں ابو جہل کا بیٹا اکرما بھی تھا ابو جہل کی اسلام دشمنی سے کون واقف نہیں کہ ابو جہل نے کیسے کیسے طریقے سے اسلام کو سفرتی سے مٹانے کی کوشش نہیں کی اور اکرما بھی ابھی جہل سے بھی جتنا ہو سکا اس نے بھی اسلام دشمنی کی کیونکہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ و تعلی و سلم اور صاف اکرام کو بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا یہ مکہ سے اس ارادے سے بھاگ نکلا کہ سمندر میں کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے اس کی بیوی اکریماں کی بیوی ام حکیم اس سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ تعلی وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تو لوگ آپ کے حلم اور آپ کی کریمی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کے قدموں میں گرتے چلے گئے اسلام قبول کرتے چلے گئے اکرما کی بیوی بھی مسلمان ہو چکی تھی وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اپنے خامند کے لیے اب وہ درگزر کی التجا کی اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہیں منگتوں کا بدا اکرما بن ابھی جہل کی بیوی نے امان مانگی اپو درگزر کی التجا کی میرے کریم آکا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے اس کی التجا قبول کروا دی ابو داود شریف اور نسائی شریف میں مروی ہے کہ اکرما وہاں سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گیا راستہ میں طوفان نے آ نالی اور کشتی ہچکولے کھانے لگی تو اکریماں نے جھوٹے معبودوں کو پکارنا شروع کیا کشتی والوں نے اسے کہا اللہ وحدہ اللہ شریک کو پکارو تمہارے یہ جھوٹے معبود کوئی مدد نہیں کر سکیں پھر میٹھے میٹھے اسٹائن بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس کی بیوی جب سرکار صلی اللہ ہوتا علی وسلم کی بارگاہ سے اس کے لیے معافی لے کر اس کو ڈھونڈتے ہوئے پیچھے پہنچی وہ یمن کی طرف بھاگ گیا تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معافی لے کر وہ اس کی تلاش میں نکلی جب ساحلے سمندر پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ کشتی میں سوار ہے اور کشتی کا ملا سے کہہ رہا ہے اخلیط اخلیس یعنی خلوص کا اظہار کر اس نے پوچھا میں کیا کہوں اس نے کہا کہو لا الہ الا اللہ اسی اسنام میں اس کی بیوی بھی پہنچ گئی اور اسے کہا کہ میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی بارگاہ سے آئی ہوں جو تمام لوگوں سے زیادہ نیکوکار ہے اور سراپا خیر ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال اپنے آپ کو ہلاک مت کر میں اللہ کے رسول ازب ادل وسل اللہ علیہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے امان لے کر آئی ہوں چنانچہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ واپس آیا ابھی وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کی بار میں پہنچا نہیں تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابۂ اکرام سے فرمایا کہ اکرما تمہارے پاس آنے والا ہے تم اس کے باپ کو اس کے سامنے برا بھلا نہ کہنا کرم دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا کہ مرے ہوئے کو اگر برا بھلا کہا جائے تو اس کے زندہ رشتہ داروں کو اذیت پہنچتی ہے اور کریم آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اکرما بن ابی جہل آیا امام زہری اور ابن اکبر روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکائے مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قوم کے پھر ابو جہل کے بیٹے اکرما کو جب آپ نے دیکھا تو پرتے مسر سے اٹھے اور تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھے کہ آپ کی چادریں ابارک آپ کے کنڈے سے نیچے تقریب لائی اور آپ نے چادر اتار کر اس پر ڈالتے ہوئے فرمایا مرحم جا محنت محاجد میں اس شخص کو خوش آمدید کہتا ہوں جو ایمان لایا اور ہجرت کر کے میرے پاس آ گیا وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی زوجا کی میت میں دست بستہ کھڑا ہو گیا اس کی بیوی نے نکاح بڑا ہوا تھا اس نے عرض کی اس عورت نے مجھے اطلاع دی ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے سچ کہا تجھے امان ہے اس نے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ نے فرما میں اس عمر کی دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ نماز قائم کرو زکات ادا کرو وغیرہ وہ کہنے لگا آپ کی دعوت سراپر خیر ہے اس سے زیادہ خوبصورت کیا بات ہو سکتی ہے پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی اپنی قوم میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے اور احسان کرنے والے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے بغیر کوئی خدا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں پھر اس نے کہا اس کے علاوہ اور کیا فرمایا تم یہ کہو کہ میں کہ تم اس بات پر اسلام لائے ہو کہ اسلام کے مجاہد ہو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہو ان امور پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناؤ اور تمام لوگ جو جہاں حاضر ہیں ان کو گواہ بناؤ اکرما نے اسی طرح کیا اور کہا اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ کہتا فرط حیاتے اپنا سر جھکا لیا اکرمہ بن عبی جہل نے اپنا سر جھکا لیا اور کریم و رعوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے اکرمہ جو تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا کس قدر دشمن تھا یہ چکتا لیکن پیارے آکا صلی اللہ و تعالی علی علیہ وآلہ وسلم کی کریمی آپ کو اپرگزر آپ کی شفقت آپ کی محبت اب وہ سر جھکائے کھڑے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد اب سر جھکائے کھڑے ہیں اور میرے کریم آکا صلی اللہ و تعالی علی وسلم فرما رہے جو تم مانگو کہ میں تمہیں عطا کر دوں گا انہوں نے کہا تک پھر لی کلا اداوت تو کہا یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اداوتیں دشمنیاں میں نے آپ سے کی ہے میری ہر عداوت کو معاف فرما دیجیے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت جلال جلالہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ اکرماتا کل اداوت آدانیہ اور یعنی جو میرے ساتھ دشمنیاں کی ہیں ان سب کو اس کے لیے واپ فرما دے اور زبان سے جو اس نے ازیت پہنچائی ہے اس کو بھی بخش دے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس کے بعد اسلام دانے کے بعد حضرت اکرما رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالی کے نام کو بلند کرنے کے لیے کوشش میں گزار دی اور حضرت سعنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب مرتدین اور نبوت کے جھوٹے مدیوں کی جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ نے رومی لشکروں پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور جب یہ لشکر وہاں پہنچا اس میں حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ ننو بھی تھے اور حمص کے دفاع کے لیے رومی کثیر تعداد میں فوج میدان میں لے کر آئے اور مسلمانوں سے شدید جنگ کی اس روز حضرت اکرما رضی اللہ تعالی علہ نے جس جرت شجاعت اور جا فروشی کا مظاہرہ کیا اس کی نظیر نہیں ملتی جہاں دشمن کے نیزا بردار سپاہی مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ سینہ تان کر سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کسی نے کہا اے کرما اپنی جان پر رحم کرو آپ نے جواب دیا اے قوم جب میں جوتے خداؤں کی خدائی کے دعوے کو بچانے کے لیے جنگ کرتا تھا تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا تھا اور آج تو میں اس حقیقی بادشاہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے مصروف ہوں جہاں میں اپنے یہاں کیسے میں اپنے آپ کو بچانے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں مجھے پورے نظر آ رہی ہے جب مجھ سے ملاقات کے لیے شوق میں ماہیے بے کی طرح تڑپ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علی وسلم نے جو وعدے ہم سے فرمائے تھے وہ سچے وعدے تھے پھر آپ نے حضرت کرمان ندی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار بے نیام کی شرومی سباہیوں کے ہجوم میں گھس گئے ان کا ہر قدم آگے کی طرف بڑھ رہا تھا اور اسی اطلاع میں ایک شخص نے ایک نیزہ آپ کے دل پہ مارا جو آپ کی پش تک چیز کا ہوا نکل گیا آپ خرچ کھا کر زمین پر تجریف لائے اور جامع شہادت لوز کر لیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بدری چینل کے ناظرین اسلام کا یہ کس قدر بڑا معاوضہ ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کس قدر یہ زبردست موتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں اسلام کے شرارت کو اس چراغ ہدایت کو بجھانے کے لیے سرف کی تھی آخر کار وہ لوگ اسی شمہ ہدایت پر پروانہ بار قربان ہو کر اپنی جانیں قربان کر رہے اور اس شمع ہدایت پر پروانہ وار اپنی جانیں قربان کر کے دونوں جہاں کی سعادتوں سے بحر ہو رہے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیال علوم میں لکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت اکرم رضی اللہ تعالی علو جب قرآن پاک کی تلاوت کے لیے قرآن پاک کھول کر سامنے رکھتے تھے تو ان پر غشی کی ہو جاتی تھی اور آپ خودی کے عالم میں بار بار یہ جملہ دوہرایا کرتے تھے ہوا کلام ربی ہوا کلام ربی یہ, رب یہ میرے رب کا کلام ہے یہ میرے رب کا کلام ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناصر ایک مرتبہ اسلام قبول کرنے سے بہت پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے سے بہت پہلے ایک مسلمان مجاہد کو انہوں نے دعوت سے مبارکت دی اور اسے قتل کر دیا یہ منظر دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے کسی نے اد کیا پہ تبسم کی وجہ کیا اد حاکانی فرمایا ادحکانی انا ہوما پی درا جاتی واحد فل فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ آج یہ دونوں آپس میں جو جنگ کر رہے ہیں جنت میں دونوں کا درجہ ایک ہی ہے اور یہ پیارے آقا صلی اللہ و تعید وسلم کی غیبی خبر حضرت اکرما کی شہادت پر نظر آئی کہ واقع تل اللہ کے محبوب نے جو فرمایا تھا وہ ساری صحابی شہید ہوئے تھے اور حضرت اکرما بھی اسلام کی خاطر شہادت کا جان دی گئے تو پیچھے پیچھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناصرین آج ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہم اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے یا سختی کرنے والوں کے ساتھ کیا انداز اختیار کرتے ہیں؟ جب تک ہم عید کا جواب پتھر سے نہ دے لیں ہمیں سکون نہیں آتا جب گالی کے بدلے دس گالیاں نہ سنا لیں جب تھوڑی سی سختی کرنے والے کے ساتھ ہم زبردست بدلہ نہ لے لیں ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتا ہمیں قرار نہیں آتا اور ایک طرف ہمارے میٹھے مدنی آکا صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم ہے سنیے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں ایک اور اسلام قبول کرنے کا واقعہ اور یہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں جنگ احد کے واقعات میں جس نے جب بھی پڑھا حضرت سعین امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے مسئلہ کے بارے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی ان کی شہادت کے بارے میں اس شخص کا تذکرہ آیا وحشی بن حرب اور پتگ مکہ کے وقت جن چند افراد کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا ان میں یہ شخص بھی شامل تھا یہ وہ تھا جس نے حضرت سعین امیر حمزہ رضی اللہ تعالی ان کو شہید کیا ان کے مبارک کان کاٹے ان کی مبارک آنکھیں نکالیں سید شہدا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی مبارک نات کو کاٹا آپ کے چہرے مبارک کا مسئلہ کیا یہ پتہ مکہ کے دن طائف کی طرف بھاگ گیا اس کا اپنا کہنا ہے کہ میں طاہر میں تھا الق لشکر اسلام نے طاقت کا محاصرہ کر لیا وحشی کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں شام یا جمن چلا جاؤں یا کسی اور ملک میں بنا لے لوں میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے کہا وحشی جو شخص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے وہ کتنا ہی مجرم ہو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل نہیں کرتے یہ کہتے ہیں میرے دل میں بھی امید کی کرن پیدا ہوئی ہمت کی اور میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا میں نے کھڑے ہو کر کل میں شہادت پڑھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر اٹھائی دیکھا فرمایا کیا تم واشی ہو میں نے عرض کی ہاں سر میں بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کیسے میرے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے. مجھے وہ واقعہ سنا میں نے تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا سرکار مدینہ صلی اللہ ساحد علی وسلم کی چشمہ نے کرم سے آنسو جاری تھی تو بندا تھا کرے کیفیت کیا ہوگی اپنے انتہائی شفیق انتہائی پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی کا قاتل سامنے ہے اپنے چچا کا قاتل سامنے ہے اور مجرم کی طرح سامنے ہے طاقت میں نہیں ہے زور میں نہیں ہے قوت میں نہیں ہے مجرم کی طرح سامنے ہے جو چاہے سلوک کرے قتل کا بدلہ قتل لیں لیکن لیکن قربان جائیں تیرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کی کریمی نہیں سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیسوں کو کبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی وہ کریم آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے اور فرماتے ہیں واشی تم میرے سامنے کم آیا کر ویشی میرے سامنے نہ کرتا مجھے اپنے چچا کا وہ چہرہ یاد آ جاتا ہے مجھے اپنے چچا کی شہادت یاد آ ہے پھر ویشی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے لیے بھی معافی ہو سکتی ہے اس امت کے بہترین افراد میں جن کا شمار ہے حضرت سئینا میر حمزہ علی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا اس نے کہا میرا جرم بہت بڑا ہے مجھے لگتا ہے معافی نہیں ملے گی ابھی یہ گفتگو جاری تھی روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ سلاط وسلام آیات قرآنی لے کر حاضر ہو گئے اللہ تبارک و تعالی نے اشاد فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر ہمارا رب بھی کتنا کریم اور رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے محبوب دانے منظم العیوب صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کس قدر رحیم و کریم ہے ایسے جو ہے وہ سخت مجرم کو بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے معافی تھا انہوں نے اسلام قبول کیا اور ایسا زبردست اسلام کی خدمت کا کام کیا ایسا زبردست خدمت کا کام کیا کہ وہ ایک وقت تک اسلام کی مخالفت میں تلوار اٹھاتے تھے اور آج اسلام کے دفاع کے لیے تلوار اٹھاتے تھے اور سعینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس میں جب ختم نبوبت کے منکرین کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت بخش رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان جنگوں میں شریک ہوئے اور جب مسلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کا مار کا ایک گرم ہوا تو اسی میزا سے جس سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا مسلمہ قذاب کا کام تمام کر دیا اب کہتے تھے کہ اللہ تعالی کے کرم سے کچھ بعید نہیں کہ میرے اس گناہ کی تلاپی مسلمہ قذاب کے ذریعے ہو جائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب اپنے اندر ہم غور کریں بار بار یہ واقعات ہمیں پکار پکار کر ایک چیز کی دعوت دے رہے کہ ہم اپنے اندر علم پیدا کریں در گزر پیدا کریں حضرت ابو رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ عالین علی ولی وسلم نے فرمایا تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا مرزبان نے عرض یا رسول اللہ اللہ صلی تعالی وسلم وہ کون سی تین باتیں ہیں فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے سے کر دو جو تم سے کتا ہے تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اسے سے کرو اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ان ارشادات کو اگر ہم سامنے رکھیں جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا اور مواف کرنا اختیار کرو اللہ ارزا بدل تمہیں مواف فرما دے گا جیسا میٹھے میٹھے تمام بھائیو پیارے آقا صلی اللہ و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت کریمہ ہے مل مومنی سیدہ عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میرے سرتاج صاحب معراج محبوب رب نیاز عز و جل و صلی اللہ علیہ تعالیٰ علی وسلم علی نہ تو عادتن بری باتیں کرتے تھے اور نہ تکلپن اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی معاف کرتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے تم مٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہم ام نے امیرا نے سنت شکر طریقہ دامت برکات مالیہ کو دیکھا کہ بڑے بڑے اجتماعات میں لاکھوں لاکھ کے اجتماعات میں آپ اپنے تمام متعلقین سے معافی مانگتے کہ میری طرف سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو کسی کی حق تلفی ہو گئی ہو کسی کی زبان ہاتھ یا اشارے سے دل آزاری کر دی ہو موفق مانگتے ہیں. ہم نے ان کے اس انداز کو اپنا ہے یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہی ہمیں سوچ دیتا ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہم نے امیر ال سنت کی ان عطا کردہ جو ہے وہ نعمتیں جو مدنی انعامات ہیں جو مدنی قافلے ہیں ان کے ذریعے ہمیں یہ شہادت بھی مل رہی ہے کہ ہم ان عادتوں کو اپنائیں ان اخلاق کو اپنائیں ان اپ و درگزر کی ان عادتوں کو اپنائیں اور پھر یہ جو پاکیزہ وصف ہے اس کے ذریعے الحمدللہ للہ نہ صرف عمل کا جذبہ ملتا ہے بلکہ اسلام کی طرف لوگ مائل بھی ہوتے اب مدنی چینل کے ذریعے جو سلسلے نشر کیے جاتے ہیں ان میں جو خسنے اخلاق کا درس لیا جاتا ہے جو اسلام کی اصل تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے اب اس کی مدنی بہاروں کے کیا کہنے کہ سدی کا باب المدینہ کراچی کے ایک اسلام بھائی کا بیان کا خلاصہ ہے کہ بیس 20 اپریل 2009 نو بروز پیر شریف باب المدینہ کراچی کے رہائشی تقریباً پچاس سالہ ایک غیر مسلم نے جب مدنی چینل پر اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سنا تو الحمد للہ جلد متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ان کا اسلامی نام محمد صدیق رکھا گیا اور جمعرات کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و برے اج میں شریک ہوئے اور الحمدللہ عزوجل ازل ہاتھوں ہاتھ آشکان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے بارہ دن کے مدنی قافلے کے مسافر بھی بن گئے مدنی قافلے سے واپس آنے کے دوسرے یا تیسرے روز ککری گراؤنڈ بابل مدینہ کراچی کے نزدیک ایک گاڑی نے انہیں کچل دیا یہ حادثہ جان لیوا ثابت ہوا یوں وہ اسلام کی انمول دولت سے مالا مال ہونے کے تقریبا سترہ یا اٹھارہ دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالی ان کی مقصرت فرمائے تو پیچھے میٹھے اسلائی بھائی اور مجنی چینل کے نام سے کیسا کرم ہو گیا جو پچاس سالہ وہ شخص جو غیر مسلم تھا لیکن موت سے سترہ یا اٹھارہ دن پہلے مدنی چینل کے ذریعے اس تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی اسلام کا نور مل گیا اور الحمد وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اور حادثے کی موت اور یہ شہادت کی موت میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اسلام کی خدمت میں حصہ شامل کریں تو اپنے علاقوں میں گھروں میں بدنی چینل چلوا دیں فیضانسل کا در شروع کروا دیں اللہ کئی دوروں میں شرکت کرے مدنی قافلوں میں سفر کرے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ساتھ دے انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ ملتا رہے گا اور اللہ تعالی نے چاہا تو اپنا بھی ایمان سلامت رہے گا اور انشاءاللہ شاء ہمارے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تبارکوا نیکی کی دعوت کی دھوم بھی بچے گی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور خوب خوبصورتوں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و جاہد نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ والہ۔ وسلم